تو آپ دیکھتے ہیں یا مسلمانوں تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ کہ وہ دیکھتے ہیں نبی آپ کی طرف ایسے جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو مشتلی کی وجہ سے موت کی خوف کی وجہ سے اب تک تو ان کے دفاق پر پردہ پڑا ہوا تھا اب تو آ حکم کے تال کا اب اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا تو گویا کہ پردہ چاک ہو جائے گا لفاق کا اب تک تو ضعیف الایمان اور قبی الایمان گڑبڑ ملے جلے تھے اب جب یہ آزمائش آ گئی اب تو تمیز ہو جائے گی اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا اب ہمارے لیے کوئی گویا کہ راہ فرار موجود نہیں رہی تو رائے النزین فی قلو بہم اب یہ نوٹ کر لیجئے اس پر تفصیل سے ہم نفاق کی حقیقت کے ضمن میں گفتگو کر چکے ہیں قرآن مجید نے نفاق کا لفظ کافی دیر میں استعمال کیا ہے سورہ بقرہ میں یہ لفظ نہیں آیا اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ غزوہ بدر تک یہ لفظ نہیں آیا یہ تو اس کے بعد پھر جو ہے سورہ آل عمران میں پہلی مرتبہ آپ کو لفظ نفاق ملتا ہے اور سورہ انفال بھی غزبۂ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں بھی لفظ نفاق ملتا ہے لیکن اصل میں نفاق پر بحث جو ہے تفصیلی وہ سورہ نسا میں ہے سورہ اذاب میں ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہے سورہ توبہ میں ہے لیکن پہلے جو لفظ استعمال ہوا وہ دل کا روک رائے کر فی قلوبہم میں مرم ہوئی کا نظر المغشی علیہ من الموت تو اب جب وہ حکم آ گیا آیت نازر ہو گئی قرآن مجید میں سری حکم قتال آ گیا اب کتال واجب کر دیا گیا قتال کی فرضیت ہو گئی تو اب ان کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی وجہ سے بشی تاریخ ہوتی ہے فاولا لہم تو ہلاکت ہے ان کے لیے تباہی ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے اب گویا کہ ان کے لیے وہ آخری وقت آ ہے کہ ان کے ذوف ایمان کا یا ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوتا ہے دوسری آیت مبارکہ سورہ نسا کی آیت نمبر ستہتر ہے سورہ نسا کی اور اس میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس میں چونکہ بہت ایک اہم نقطہ آ رہا ہے جس کی طرف میں آج اشارہ کر چکا ہوں لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی پورے غور سے آپ پڑھیں الم ترائیل عقیل و حقیم الصلاح و حاط و سکا کیا hmm. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو کبے لسان کہتے زبان رو کے رکھنا کوئی بات نہ کہنا کبفے ید اپنا ہاتھ رو کے رکھنا جوابی کارروائی نہ کرنا تو گویا کے مکے میں پورے بارہ برس یا کم سے کم آٹھ نو برس یہ حکم تھا آرڈر آف دی ڈے تھا کفو کو چاہے تم پر کوئی بھی سختی کی جائے مارا جائے پیٹا جائے تمہیں قتل کر دیا جائے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں دہبتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے تمہیں گردن میں رسی مانگ کر جانوروں کی لاشوں کی طرح جائے تمہیں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر کروں الم تقین الحم کفویت اپنے ہاتھ روکے رکھو وہ عقیم السلاح کا اور اپنی تربیت کرتے رہو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو گویا کہ یہ حکم کا جو چلا رہا تھا فلما کھوتے بہت پھر جب وہ اگلا مرحلہ آ گیا اور جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی اب یہاں دیکھیے نوٹ کیا جا رہا ہے کوتحا ل کوتما الہمر کے تعلبہ کرتے بہ کا لفظ آتا ہے کسی شے کی فرضیت کے لیے کوتما الہ کو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے تو جیسے کہ کوئی شہ لکھ دی جائے تو گویا کہ اب اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں کہ اب یہ طے ہے یہ بات جو ہے معین ہو چکی لکھ دی گئی اس لیے یہ لفظ جب بھی آتا ہے قرآن مزید میں یہ سورج جمعہ کے درس میں بھی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ التاب <الْحِكْمَة> کتاب سے مراد ہے قرآن کا وہ حصہ کہ جس میں عوامی اور نواہی ہے احکام شریعت یہ کرو یہ نہ کرو ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ جو احکام آئے ہیں جہاں پر وہ در حقیقت کتاب کا حصہ ہے آیات بھی ہے قرآن میں تزکیے کا مضمون بھی ہے قرآن میں احکام بھی ہے قرآن میں حکمت بھی ہے قرآن میں تو وہ جو آیت آئی تھی کہ ہو النزیبا صفین <تصفيق> رسول منہ یقین آیات ہی محمول کتاب اول تو وہاں یہ تفصیلی بحث آ چکی ہے وہی لفظ یہاں ہے پلمبا کوتبہ آلے ہیں جبکہ ان پر فرض کر دی گئی جنگ اعضا فریق کو من یقا اللہ کا خشیات اللہ تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے اتنا جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو سورہ انکبوت کے پہلے رکو میں آ چکا ہے میقول فیضاف اللہ جال فطن تنہا سے کازاب اللہ <بِاللّٰ> لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے پرسیکیوشن ہوتی ہے کوئی تشدد ہوتا ہے تو وہ ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے جال فطن تن سے کا عذاب اللہ بالکل وہی بات یہاں آئی ہے عزا فریق المن یکشا کا خشیت اللہ تو تم دیکھتے ہو ایک گروہ کو ظاہر بات ہے یہ تمام مسلمانوں کا معاملہ نہیں تھا باز اللہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک قلیل جماعت ایسی بھی تھی اب ان میں منافقین تو تھے ہی کچھ مسلمان بھی ہوں کے کمزور اگرچہ وہ منافق نہیں تھے زورفے ایمان کے مریض تھے اسی لیے کہا گیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے جن کے دلوں میں ابھی وہ ایمان کی پختگی نہیں ہے کمزوری ہے وہ آلو رب بنا لما کتب القتال اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے کیوں ت نے ہم پر فرض کر دی جنگ لیما کٹرتا عالیہ تال لا اخر تنا الاجل ان کریب کیوں نہ نے ہمیں مؤخر کیا ابھی کچھ اور قریب کی مدت تک ابھی اور ٹال دیتا ہے اس حکم کو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکمت خدا بندی پر بھی وہ تان کر رہے ہیں گویا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ابھی گویا کے قتال کے آغاز کے لیے ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں ابھی اس کے لیے جو شرائط پوری ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہوئی ظاہرہ کے فیصلہ کرنا یا تو اللہ کا کام ہے یا اللہ کے رسول کا کام ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ ابھی اور مؤخر کرتے ابھی ذریع دعوت کا کام اور ہوتا رہتا ابھی تربیت کچھ اور ہو جاتی ابھی اور ہم مستحکم ہو چکے ہوتے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگ کرنی ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے ابھی اس کے لیے فضا سازگار نہیں اس کے لیے ہم صحیح طور سے تیار نہیں تو اللہ اخر کا نہ قریب تو کیوں نہ تو نے ہمیں ذرا اور مؤخر کیا ابھی جنگ کے اس حکم کو ذرا اور پیچھے ڈالا ایک قریب کی مدت تک کے لیے کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے متاؤ دنیا قلیل دیکھو تمہارا اصل روگ کیا ہے دنیا کی محبت اور یہ زندگی تمہیں پیاری ہے جان بہت پیاری ہے لہذا اصل تمہاری اس بات کا جواب کیا ہے متاؤ دنیا قلیل یہ دنیا کا ساز و سامان بہت قلیل ہے اور یہ قلیل کا لفظ عربی زبان میں انگریزی میں جو دو مفہوم آتے ہیں علیحدہ اے قلیل اے اے لٹل اور دی لٹل دونوں کے لیے لفظ قلیل عربی زبان میں آتا ہے دی لٹل بالکل ایسا نہ ہونے کے برابر اے لٹل کچھ تھوڑا سا تو یہاں پر گویا کہ دی لٹل کے مفہوم میں ہے دنیا کا یہ نہ ہونے کے برابر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں کوئی وقت ہی نہیں, نہیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے چاہے ستر برس کی بھی ہو جائے بہرحال جب اسی برس کا انسان ہوتا ہے تو پورے اسی برس یوں محسوس ہوتے ہیں کہ چند دن کی بات ہے ہم تو رہے ہیں تو بس چند دن رہے ہوں گے اور جب آخرت کی زندگی ہوگی جس کا کہ کوئی اختتام ہی نہیں تو اصل زندگی تو وہ ہے اس کے ساتھ کوئی ریشو پروپورشن بنتا ہی نہیں یہ پورے اسی برس بڑے ایشو آرام میں گزرے ہو کوئی تکلیف آئی ہی نہ ہو کسی طرح کی بھی انسان نے کوئی کوف جو ہے دیکھی ہی نہ ہو تب بھی یہ کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آخرت کی ابدی زندگی ہے اس کا روح و ریحان و جنت و نعیم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں قل بتاؤ دنیا کدیل و آخرت و خیر المنی کاقا اور آخرت بہرحال انہی کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی اور یہ تقویٰ سے مراد پھر سب کچھ احکام اللہ کے اور تقویٰ کا مطلب تو یہی اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے جو حکم جس وقت آیا ہے سراخوں پر بسر و چشم اس کی کی جائے تو اب حکم کے کا آگے آئے اب تم نمازیں پڑھو گے اور تم چاہو گے کہ ابھی ہم تربیت اور تسکیے میں لگے رہے تو گویا کہ یہ تقویٰ کے منافی ہو جائے گا جس وقت کا جو حکم ہے اس کی فرما برداری اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ تقویٰ ہے تو پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اقیم اس سلاد اور ہاتھ اس وقت تک تو وہی کچھ کر رہے تھے وہی تقویٰ کا تقاضا تھا اب جب کہ یہ حکم آ چکا ہے تو بہرحال تقویٰ کا تقاضا اب یہ ہے کہ اب جان ہتھیلی پر رکھو تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ولا تص نمونہ فتیلا اور ایک بات نوٹ کر لو جو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اپنے جمع خاطر رکھو مطمئن رہو تم پر ظلم نہیں ہوگا اور یہ فتیل جو ہے بڑا باریک سا دھاگا جو ہوتا لکیر اور فتیل یہ بہت ہی یوں سمجھئے پرانے مجید میں الفاظ آتے ہیں بڑی حقیق ہے کہ ذرا بر بھی تم پر ذرا برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا حق تلفی نہیں ہوگی تم نے ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا بھرپور عجل و سواب تمہیں مل جائے گا دس گنا سے لے کر اور سات سو گنا تک تمہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کا عجل و سواب مل جائے گا تم نے جو محنت کی ہوگی جو مشقت کی ہوگی جو اشار کیا ہوگا جو قربانیاں دی ہوں گی سب کا بھرپور سلا تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا یہ کوئی اندیشہ اور وشوسا اپنے ذہن اور قلب کے اندر بتا نہیں دینا کہ پتا نہیں اس کا کوئی اجلو سواب ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ آیت ہے اور اس میں جو خاص نقطہ میں چاہتا تھا کہ پھر نوٹ کر لیں آپ وہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ نسا میں یہ سن پانچ یا سن چھ ہجری میں نازل ہو رہی ہے کفو الیم کے الفاظ یہاں آ رہے ہیں جبکہ یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بکی دور میں تھا تو یہ میں نے کئی پوائنٹ آپ کو نوٹ کرا دی ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل دین ہے محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ بمسطفی شراک اگر ببول دی تمام بولا اس آیت کے بارے میں سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہو اگرچہ اس کا امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی مکی دور کی نازل شدہ آیت کسی مدنی صورت میں شامل کر دی جائے یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں شب معراج کو عطا ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بطور ہدیہ یہ ہریائی میں تھا جو عطا ہوا ہے امت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ نے زمین پر رسید کیا ہے اور یہ دو آئے اس اعتبار سے ممیز ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ نے ساتویں آسمان پر جا کر ان کی تلقی کی ہے وہاں انہیں عطا ہوئی تو ہے گویا کہ مکی لیکن یہ کہ مدنی صورت ہے لیکن اس آیت میں کوئی امکان نہیں اس لیے کہ فلم فریق القشا خشیا یہ الفاظ معین کر رہے تھے یہ تو جنگ کی فرضیت کے بعد یہ آیت نازل ہو سکتی ہے اس میں الفاظ آ رہے ہیں گویا کہ یہ توثیق ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ورنہ بکی دور میں وہ سارا حکم حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام اطاعت اس کی کر رہے تھے حضور کا حکم سمجھ کر ابھی وہ مرض پیدا نہیں ہوا تھا دلوں میں کہ حضور سے یہ سوال کیا جاتا کہ آپ جو حکم دے رہے ہیں قرآن میں تو ہے نہیں جیسے کہ یہاں وہ مرض پیدا ہو چکا ہے مدینے میں نفاق کا مرض بھی پیدا ہو چکا ہے لہذا وہاں کو سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں جنگ کا حکم دے رہے ہیں جبکہ جنگ کے لیے ابھی قرآن مجید میں سری حکم نہیں آیا وہی جو سورہ محمد کی آیت نمبر 20 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ یقول النزین احمر اللہ نزدت سورت فیضا انضل الصورت المحمد الوزوقر رفیع القطال رائت الزین رفی قلوب مردر نظر المخشی لیکن یہ کہ پورے مکی دور میں اور کس قدر سخت حکم تھا سیرت کا یہ جو ایک بہت اہم حقیقت ہے اس کو اچھی طرح بچاتا ہوں کہ آپ دین نشین کریں اس سے زیادہ سخت حکم کوئی نہیں تھا جو مکی دور میں دیا گیا اس لیے کہ ایک شخص کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے کس درجے اس پر تشدد کیا جا رہا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ جو کوئلے ہیں آگ جو ہے وہ روشن کی گئی ہے دہکتے ہوئے کوئلے بچھائے گئے ہیں اب کہا گیا کہ اتارو کرتا ہال ڈال کے اب ایک شب جب اس حد تک ڈیسپریٹ ہو چکا ہو کہ میرے لیے تو اب کوئی زندگی کا کوئی بچنے کا امکان ہے نہیں مجھے یہ زندہ بھوننے چلے ہیں میرا زندہ کا کباب بنانے چلے ہیں تو ڈیسپریٹ ہو کر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے مرے گا لیکن دو چار کو لے کر تو مرے دو چار کو مار کر تو مرے لیکن اجازت نہیں خوشبو ای اپنے ہاتھ بنے رکھو میرے نزدیک اور کوئی حکم پورے مکی دور میں اتنا مشکل اتنا شکیل اتنا بھاری نہیں تھا جتنا یہ حکم لیکن یہ حکم بھی سراہت القرآن میں نہیں آیا پورے مکی قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں اس کی گویا کہ توثیق ہو رہی ہے مدنی قرآن میں کیونکہ میں نے آج یہ بات بیان کی ہے کہ بہت سے اقدامات ایسے جو حضور نے کیے ہیں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے وحی خفی آئی ہو ہو سکتا ہے حضور کا اپنا اشتہاد ہو جسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا اللہ کی تقریر ہوئی اس بات کے لیے جو حضور میں خود اپنے اجتہاد سے جس کا کہ آپ نے فیصلہ کیا لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کے لیے وہ حکم حضور کا تھا اللہ کا نہیں تھا لیکن یہ کہ انہوں نے اللہ کے حکم اور رسول کے حکم میں سرے سے کوئی فرق نہیں سمجھا گفت گفتہ اللہ بول ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے جو سورہ بند نجم میں آ چکا تھا وہایت اللہ وہ خواہش نفس سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے ان کو تو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تم سے وہ در حقیقت وہی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی چاہے وہ ذاتی اشتہاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکنالج کر لیا گیا جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منظوری آ گئی کہ اللہ نے روکا نہیں اور چاہے وہ وہی خفی کے ذریعے سے آیا ہے لیکن یہ کہ مسلمانوں کے سامنے وہ حضور کا حکم تھا انہوں نے حضور کی حکم کی حیثیت سے اس کی تعمیل کی تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بڑا پیارا شعر علامہ اس کا برسان خیش برساں کے دینو اگر ببول رسیدی تمام بولا دی دین تو اصل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قرآن بھی تو ہمیں محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہ مجھ پر نازل ہوا نہ ابو بکر پر نازل ہوا نہ عمر پر نازل ہوا نہ کسی اور پر نازل ہوا نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا یہ قرآن ہے لہذا ہم نے قرآن کو مانا ہے تو حضور کے فرمانے سے مانا ہے حضور کی شہادت اور گواہی پر مانا ہے اس طرح جو حکم بھی آپ کی طرف سے ایبسی کی مثال ہے نوٹ کر لیجئے وضو کا حکم پورے مکی دور کے اندر وہ وزو اور آ رہا ہے سورہ معاہدہ کے اندر ظاہر بات ہے یہ بھی توثیق ہے کہ آپ کے خیال میں سورہ معاہدہ جو سن چھ میں نازل ہو رہی ہے سن چھ میں یا سن سات میں تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ اس وقت تک مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں وضو ہو رہی ہے لیکن وہ حضور حضور نے وہ وزو جو ہے حضور نے سکھا دیا ہے مسلمان وزو کر رہے ہیں اب جب نہایت نازک ہوئی ہے قرآن میں تو وہ توثیق ہے اس کی تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف سے اسی طرح کا معاملہ جیسا کہ آج بھی میں نے ارد کیا اسی نشست میں کہ تحویل قبلہ کا بھی یہی معاملہ تھا وہاں جال قبل رسول ابلب ہے یہ ہم نے جو ہے اے نبی آپ نے جو بھی حکم دیا تھا مسلمانوں کو ہم نے اس کا انکار نہیں کیا یا ہم نے اس کو روکا نہیں ہم نے اس کی توثیق کی اور یہ گویا کہ ہماری ہی طرف سے حکم سمجھا گیا اور یہ اس لیے تھا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور علیحدہ ہو جائے وہ لوگ کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں یعنی جن لوگوں کو بھی مکے سے جو مسلمان بہادری آئے تھے انہیں اگر وہ عصبیت تھی کہ ہمارا اصل گھر جو ہے وہ تو بیت اللہ ہے ہمارا اصل مرکز تو بیت اللہ ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں یہ عصلیت اگر ان میں قوی تر ہے رسول کی اطاعت سے تو گویا کہ وہ ابھی اب کو بھی مارک نہیں ابھی ان کے اندر ایمان اور اسلام کا جو درجہ مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے تو یہ امتحان اور آزمائش کے طور پر یہ سولہ مہینے آپ کو اجازت دی گویا کہ کہ آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں لیکن اسے اللہ نے اپنی طرح منسوخ کیا ہے تو اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہے ان کو نوٹ کر لیجئے مہاراج ان آیات کے ذریعے سے آج ہمارا جو ہے درس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس اعتبار سے مکمل ہو گیا کہ ازن قتال سورہ حج کی آیت کے ذریعے سے جس کا ہم تفصیل سے مطالعہ پچھلی رشست میں کر چکے حکم قتال دو اقسات میں تو آیا ہے سورہ بقرادر ظاہر بات ہے کہ یہ آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلی جو آیات ہے ایک سو نبے سے ایک سو پچانوے تک یہ سفر سن دو ہجری میں نازل ہوئی جب سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا اور جو آج پھر ہم نے پڑھی ہے یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیات دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک یہ شاہبان سن دو میں گویا کہ رمضان مبارک سے جس میں کہ غزوہ بدر ہوگا البدر الکمرا جو ہے بڑی بدر اس, اس جنگ کا جو یوم الفرقان کہا گیا ہے جس کو وہ ابھی ایک مہینے بعد ہونے والی ہے جب یہ آیات نازل ہوئی ہے کوتبالحکم القطان ہوا وہ قر القم وہ وہ خیر و شر اور اسی میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ارض کیا تھا اسی میں پھر واقعہ جو سریا نخلا میں جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک مشرق بھی قتل ہو گیا اور جو محترم مہینے تھے ان کی بھی گویا کہ حرمت کو بٹا لگ گیا تو اس کو بھی اللہ نے کنڈون کیا کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں انہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا اس لیے کہ حرمتیں صرف یہی تو نہیں ہے حرمت صرف حرم ہی کی تو نہیں ہے حرمت صرف اشر حرم ہی کی تو نہیں ہے کیا اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا کیا حرم سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دینا کیا یہ مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے یہ حرمتوں کو بٹا نہیں لگا ہے لہذا وہ آپ جو ہے یہ سلونا قان شہر الحرام کے تعلیم اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو محترم مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے اب دیکھیے یہ بھی بڑا ایک مخالفانہ انداز ہوتا دیکھیے جی یہ کیسی بات ہو گئی ہے اور آ کر کسی نے پوچھا ہوگا حضور سے تو اسی انداز میں بظاہر سوال حقیقت میں اعتراض یا سلون اکاش کے کی تعریفی القارفی ہے کبیر کہیے کہ واقع اشر حرم میں جنگ کرنا واقعت بہت بڑا گنا ہے بڑی غلطی ہے بڑی خطا ہے لیکن وہ سدون الگیر اللہ ہے وہ کفروم میں الحرام وہ اخراج ہی منہ اکبر اور لیکن یہ کہ اس اللہ تعالی کے راستے سے لوگوں کو روکنا اللہ کا کفر کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا اور روکنا اور جو وہاں کے آباد تھے یہ مہاجرین انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا یہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑی وہ کبیر ہے اور یہ اکبر ہے یقیناً اشر حرم میں جنگ کبیر ہے ہلک تعارن فیہ کبیر لیکن یہ چیزیں وہ سد الصبیل اللہ و کفرو بہی و مسجد الحرام و اخراج ونو اکبر و فتن تو اکبر من بن القتل اور یہ قتل جو ہو گیا کہ ایک جو ہے حضرمی جو ہے وہ مارا گیا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی جو فتنا تم نے اٹھا رکھا ہے جو اللہ کے خلاف بغاوت تم کیے ہوئے ہو جو تم نے خانہ کعبہ کو شرک کا اڈہ بنا رکھا ہے یقیناً وہ کہیں اس سے پڑھ کر ہے وہ لا یو دادونا یو قاتلون مسلمانوں متنبے ہو جاؤ یہ جو تمہارے دشمن ہیں کفار اور مشقین یہ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں حتہ یاردو کو من دین حکم استکار یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے ان کے قدرت میں ہو اختیار میں ہو تو وہ تمہارے تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر کر لے جائیں وہ میں یار تدین بن کو اور کان کھول کر کا سن لو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے واپس پھر گیا لوٹ گیا فَيَمُتْ اور پھر اسی حال میں اس کی موت واقع ہو وہ ہوا کافرون کہ وہ کفری کی حالت میں ہو فلا کا حبت اعمال ہوں دنیا وال یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حق ہو گئے ولا کا صابن خالدون اور یہ لوگ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں۔ آخری آیت جو آئے نمبر دو سو اٹھارہ یہ بہت اہم ہے ان الزینہ منو الزینہ حاجر سبیر اللہ اولا کا یردون رحمت اللہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جو آپ قتال کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں یہی ہے وہ غلائے کا یارجن رحمت اللہ یہ ہے جو امیدوار ہے اللہ کی رحمت کے اگر یہ شرطیں پوری نہیں کرتا انسان صرف یہ کہ زبانی دعوی ایمان ہے یقول بحملہ یوفتن تو محض زبانی دعوی ایمان جو ہے اس سے کوئی شخص جو ہے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن جائے گا یہ تو یہ, یہ وادیاں طے کرنی ہوں گی ان الزین عامن وزین حاج الجاہدو فیصل اللہ علاح کا یرجون رحمت اللہ یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہے امیدوار ہیں انہیں امید کرنے کا حق ہوتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور اور رحیم ہے یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم نوٹ کر لیجئے اور اس کا تقابل ہوگا جب ہم سورہ انفال کا مطالعہ کریں گے غزم بدر کے ضمن میں کہ یہاں صرف مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے کہ غزہ بدر تک حضور نے کسی انصاری کو ان مہموں میں شریک نہیں کیا ایکسکلوسو مہاجرین کا فنومینل تھا یہ آٹھ کے آٹھ جو بھی جو مہمیں تھیں جن میں چار غزوے تھے چار سرایا تھے کسی انصاری کو آپ نے شریک نہیں کیا لہذا یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں ان سے معین ہو گیا کہ یہاں صرف مہاجرین مراد ہے اس لیے کہ اس وقت صرف مہاجرین تھے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ان غزوات اور سرایہ میں شرکت کر رہے تھے ربنا اجعلنا منهم. ربنا اجعلنا منهم. آمین يا رب بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم قرآن